توشب مدینہ مسجد جہاں دکان نمبر دو سردار والا تلو نالا رسول اب ملا علامہ فات علام صاب صورت گلنا اور نقش اور خود راکھ کے لیے غزب اگر یہ بدیو ہے تم کسی کر کو سڑگون اویلے سگون ساتھ دے اور سڑ دے بات غلط غلط سیو مان ہے چ مانا نکلی کل سیتا سو قتل ہے برا قتل ہے اور شاطم نہ قتل رسول دا, دا معنی خود وط تم خلاف لیکن سرو مانا ہی قتل سعد معنی قتل نہیں سعدی یا سیر فی مست الارض ابوتو نے لفظیا پاموا رزم کروانے کو کندھ کی سو کروانی ہے تو شہید بنا ہوئی حقیقت نم خلاف دے کا دید اور خود نہل کا غروط را دل, دل مدینہ خود اور خود قطع صحیح نہیں تو سر مدینی روانہ کل سے تاثر عوام طرف ہمارت شاطم نہ رسول د توازن نہ واپس راض علیہبادلہ عباد اللہ یا فلاں الجن فاصاب گم غم بے غم اصاب اسی بدلہ اور اگر سو آپ اجر کے استعمالی دیدے کی بادوی دئے زجرن و سوابو غم کان لیکن دار خال لے نو اصحاب غمونس پار سبب دے غم مومن دام لے سواب دی دا دا غم غم مانند مارا امرات آم نہیں بلکہ تکرار پارک اثر دردم ببل مان دیر باندار سبھی سببی اصاب غممن ادا دوائیں بغمین کی بے سببیہ و غمین چھرے رامس دردے بغمین کمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم درک اللہ تعالیٰ سا غمونے درکرل غمان اس میں جنس بیر غمونے ولی بساو دخفہ کولو ساسو نبی لران بغمین تاسو نبی لران خفہ کانا دا نبی لرخفہ کانا دا وجہ اللہ پتا سبانے خفہ دار عالم کے ننور خقان عام طور مسلمانان زبشی نبی مسلمان خود دی دوارو بانی بیار اس اعتراض راجی لے کے فاتک صابقم تاؤ کمن درکن جن کی گئے پائے مال پسی نہ پائے مصیبت خود کی غیمت عمدہ سوت فاطق اسفا بکم کی سمرگری شہیدان سلسل زخمیان شلم نبی بگی زخمی سلیہ غمن درک رکھ دیا پارش پریسی غم جن کی گئے داسب و سبب کے اختلاف تھے غم کی وصولی غور کی اللہ نا, آبا نا غم جن کی غم جن کی وقت دل داشکال دل لے دی جو مشہور جواب عام ف لام خم نے لاس خطب دے, دے, دے نہ لکھے تحسن تاؤ سے غم نظر کر دے پار غم جن شما پا ما سواب باندھے باؤ دیکھ دشدہ لکھے لازاب سرنے متعلق دامک کی سرمت دے, دے جو قدا انکم یقینا مصیبت سکار خدا خد بڑی دل قدا خبل صابق غمن بےغمن سرمتعلق دے خود تو کی تعمیم کا غمن کی تخصیص مراد غم صاب کر متا ٹک دا معلومت مروی زخم شہیدان خپو خطو رن خپا خپ بھری ٹکی بانے سے آواز شایدان محمد امقت قد کو دل خبر سے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل شے پتی دیر خپش میدان آ سر نہیں کوشش کی لیکن واپس رابطے خبرو کہ حکمت دگ حکمت دا غم, پسلی وار غم دا کا دادرا واڑ گم نہ سانا دگ داشن پهاسهګم غممنې بس ما ب اسمما ق نویمله لاغم څنګه غمانې پاورولو د قتل د نووي سران دا دپاره چې په معلونو موسیبهتونومانې خپ نه شیم چې د وارو خګانونه د نه لري چې پهڅ د غړ خګ او غ غغانانو خو په خپل لري شوی هغه په اوکو نہ پائے افغان آیات نہ ہو لا حتل حکومت ندا ایبھی میں رسولی مَنْ شام دب او جانے اور استقدال گئی رسول ذرا کھلی اج میں غیر گئی غیب ور کئی ہر سب اول تخت کے آتوا پاستے معتی مرتی, چالا ورکی مرتی منتقل نکیل شیار چاہتا تاشی چالا وارک او تا نہم پاتے لڑکا نیل خودے اللہ سارے نا غلط تھے سنگ سابتی الغب کے دے دیسنا یہ تو میں رسولی میں یشاد میں رسولی بیانے میں شاد پار بیائی ہوئی میں نے دل پاراڑے چندر استعباد ٹول رسولہ ند مراد بلکہ اس کے بعد بعض مراد آخری رسول پکی مراد میں تفصیلات ند اللہ خبر درکھی پٹول می بات لاکن اللہ تعالیٰ رکی مک نما دے تلم لا خدا مسلح <تصفح> علمغ غیب الغیب سرا سب تو قرآن سنت کی غیر اللہ وصیفت کی منتوق ہے بلدہ اس کردار غلط تھے الغیب کی طالبلام تغرا کی اصل اور حالت پناہ اوتانب سے تقریر کی ورسر نول لنوار کے ورسر ٹکیا اوق نیا دول گاڑی نور لنوار کی اور تلویح کی گری پری کے الفام جنسی اور خارجی شری دا حقیقی اور اس اور زینی شریع دا مجازی الفلام طالبان مجاز حقیقت دے وان دیکھو کہے گا اور تو حقیقت سو پر امکان لڑکا مجاز تپ و زینخازی تب و مجاز دے خوشحال گئے سلو اور رقبل لکی الغیب کے الفلام حقیقی مراد دی عباس و مثلاً بری بات کشوروں عصری منافقان تمیز الخبی من منت علم دا منافقان کو خیو خاص علم دے گا دے دلغیر بے آخدی معلوم استغرا دراد دا ہو رد پائیبا نے سکر کمالوشی نے مغیبات بالی گند کل لیکن پکی چلاتا پکا لیکن کی دفت بکی چالات اللہ پر نور کی نارسر پارلی گری دیر و کمالور کی سمال جواد رسول کمال ورقی رشتباح الشتباسی الختیاروصاف رسولان لل رسولان پاری اور اچت صفات والے ورکی غیب خبر والا نور کی صرف اجتباع کی صرف اجتباء دا خبر ہوئے گا چائے طبی کچا لکھے تخلیق کرنا خیر زماں نہ لم گوری کر ماڑا آتا یا تو چکم کرنا. لغت کیوں گو رہے؟ پاس جن کے پاس چیزوں کے استعمال کی انتقال کی بل تمام تک دانے چچائی کے لیے لغت والا لکھے دا لغائی مسئلہ ندار ان لاک نال قبلانند مان سر تلا کی ناراضگی پائے کہ وہ نہیں آنے مجازی رجاج مجاز سمجھ بے مدار تم وسیری نور تفصیل کرے نئی پکی لکڑی آئی وہ سردا لا فضو لے تفسیر جامع البیان تفسیر مدارک سراج منیر وغیرہ ائی نکیلا کہ نلائے سبھی میں رسولی میں شا فیتوالا بازاد تصویر المغیبات اطلاع اور کی المغیبات باندھے مداس تفسیر کا قرآن چار عصم مفسرنا شرط و سلف نہ نقل نیدا ہم تحریف کر تفسیر بے رہا ہو بیا پہ شرکم صابت ہوئی دیر تحریف ہوئی سلورم الزامی جواب دارے دری آیت نہ رس تو خود کے نازر شیر سر درم کالو دجرت در کالا رس لسم کالا بورے اللہ تو خبر نہ یو شو خبر صورت انفال دا صورت را کی وئی منافقین پارے تو قرآن داس تصویر مکے جنوب رائے تن سر اختلاف پیدا ہے سورت ان کام تو ستو سے جاتا ہاں پنک ماتا و لین سا سور وام اشکال اصل کی بات شرط و جزا کریں شخام آتے سمنا سبق ہے بولے مانے نہ سوی گئے چنصاف نے چیک بار دا سو نے کہا لفظ دلیلے بنے چی تاوان مورادی جی نہ کہ بنا دیکھ انصاف نے سیکولے بلکہ ظلم کہوں کا کے رائے چاسوان سوال دارے چی ظلم نے او سریکام سرم کو نکاح سے بچ کی دکاح سے مناسب ظلم دلند ناغیر جواب چیری حاصل جواب ادارے دا داروس جملک کی ان شریک دگلا میں ان انا غیر الجام بس خبر آسان چوکا یری گئی تاثوچ انسان کو نا سرم کرے نکاح نکاح کے رائے نکا. تاسلور زنانا گھر داما سر رزان کو تھلی ترو جی نے داما دا کو نکاح وا وسطے بیا بنانا ظلم کی ولے درے سوکھ گئی ماند مہر تفوس کہہ لے کو تفوظ کہہ لیسی اردنے چیز مکو اثر نکاح کام ایسے نکاح پتی سر دشب جزام کے مناسبت اور فرق واسام خارا اور تب سوکھ دایت ہوئی سوکھ احبار تو نس سے اور تو شار تو نس بیاسی مسنا او سلا سور اوبان سے مفسری جی کی سڑے بچا لو کے سڑے نکاح کا خدائی تعداد نا مار پنجل ہے اکڑے اسپت بہ اکڑے لس پہ اکڑے جیسبیت والا ابھی سب ظلم میں آ کال کریں چھٹی خدم کو ظلم بھی کرنے سے تکلیف کرنے دیکھو یہ ذرا یتیمان سر ظلم کو نہ رہا ہے ظالمان نہیں ہوئی تاما میں زان ساتا نہیں تب ظلم میں اور دخر تو ظلم نے جان نہیں نہ لال ظلم سادے جان سادے کا حاصل برائی کا سناد انصاف نے سے پوائجان یا مت لکھن مت لخن ظلم نہ دے ہرے کی تقدیر باد دار بچ کے تو ظلم نہ بزن اوبانے کم کو ہاتھ بھی زنانوں ظلم ہل ظلم کا سی چلو کہ بس کو لے نکا زیاد میں گا اللہ پکل بن نگان بانے خبر نے جدا نارینا خقو اللہ کو سلور دیات سے اللہ کو لے کارخانہ اللہ جو ہکڑے گا اللہ رس کارخانے دے پ مناخو بان پوئی جدا کارکن سی زیاد نہیں سیکلے سلو نژ حق مسائی نیچے داخول ہے سلو پور واقع تو سلو پوری اجازت دے حقیقت کے وپار جو دس ظلم یو ظلم نہیں کریں گے تو بس غلم رمضان بچ کا ہوگا دیہ ماند مقام کی راول براک اصو خلف کی گائی کو تربیت کی بس یتیم, یتیم سرے نگاہ کے تربیت نو بیان چی دیکھنا مختلف بڑی دھو تام خامہ سبترا ہے مقصد سے سر الفاظ سراہطن موجود بھی چونکہ سو بار در بالنی شی نورا سلر پوری کا جائز روپری مسن سلاحباس نے جس نتح و, و اربان ندی کی اور حکمت ماں بخاری شہر اور مسن سلاس وبال پرکاشی عادل ہوئی کر نصدا عادل لا تجائز من عرب شریفی وزن د فوال استعمال برن استعمال رخلگزان جوکڑی کم کتابوں کی جو ہے سدا خماسی ردا سداسی سدا سدا خماس ارب سے اب روبا استعمال اشارے کس دن تو یقینا کہ سلو نہ جاتے استعمال نشتا کرنا گٹے بوجھے کار بائے والے چہرا پنجنے پک جائے نش پک جائے والے سکھ جمک ہی کرنا کہ دعا ہو کرے اور سلو رائے جمک نہاندارے کا دیکھو جمے پارے بولی چکرے جم کے نکیا مان کرو با فوت کی فوت کی صرف سلو رو منا بند آپ ادی مقصد ہے سل کے عدل آدل سلو رے پورے عدل بکے نو لائک واحد سی منسوخ ہونے سبسوچار ابل مانے دان صلاح المساکین غیر الورس غیر الورسا القسمت نما گئے وقت و تفسیم میراث کلچ ورثا ناست میراث تفسیم دوبل دو دار را گئے راگے را راگے ماما را گئے نہ یا سوک یتین بچے را رہے یا سوک مسکین غریب کے گا نا قول مارو رو بگی نیشہ دا درکو ان کا پدی بانے اور حال دا امر سی کا نام امر مطلب خدی رام داغے سنانا دام منسوخ دی ولی قسم سخ دی حسین میرا سیکھا وارسان لے چکلے سے تقسیم کے مال پٹول بھی سو کی لڑکا د پر پر منسوخ پرانی امام بخاری نقل محکمت منسوخ دائد محکم دے دام منسوخ نئے دا کو دیب ناس بے بیاخل کو یہ بیان کرے مطلق مطلب سمنا گا واجب نام ترکیب مونگ وائی چنبن بازر بل مقصد کے ویسی دام محکم دے منسوخ مساقی ناسی القسمت, طلب القسمت مانے تربل قسمت مانے راسو سرے مر سدا میرا ساتے ترسی میرا نقدیات سامان کے داد پریورسو کے یقین بچی مشتا مسکینان بکشتہ ابھی نمشرانت راجمشی مشرور مشرا جمشی تقسیم کو زمگسی کوئی سین فی الحال لوگوں کی تقسیم فی الحال گران کا تقسیم اور اس کی نانوی حصین الگ الگ حیثی فرض عموماً خدام آپ و کی کی معروف دیتا و کی کو زرزر رو سوال ہے رو کی کا دا منسوخ روتم پرکڑی کا پورس تم جزونا اور دا جی کرتی والی بلکہ محکم ویش نہ بائرم کن سیاد کم سل کم مت کریم کدکٹ گنا ہوں نہ تاسوزان ساتین والے وہ نہ سماپت ہو قرآن کی اور سنت کے قانون ذکر دے قرآن کی نسناتے اسے نس بن بنے کو کاروباری گناہوں نہ حدیث کے راجی پر نظر نے گنا معاف کی بہدس نما نے معاف کی پروجبا نے معاف باجو نے معاف کی وقت اور دس کے اندان دامگر گو سر گنا ہونا بہے گی مالی سنت مسلق دار سوغیر واڑ گنا بہار عبادت سر چھ گنا ہونا مناسب پار عبادت پناہ معاف کیجیے ہر شکر ناگر بکار بکار بل قبائر سے استناد کے مددی آنج تنگو قبائر ہونا کفرنگ سیات کرے شرقبا میں اس نے آپ کو معاف لیکن دیو آیت دمس او بل استدلال کرے اگیر نان ادا چیری کو گناہوں نے معاف کی نہ معاف کی بغیر توبے نے نہ معاف کی استدلال پاک حدیث کے اوپر پری آیت کے فغلت بھی قبانیں دا معاف کبیرا گنام نے سغیر ہم کری عبادت نقل دتحس گناہ نماز کی نامسلک درموت ضلع اور دعت ہیں سدانت جواب دیں تو سنت دا طرف نہ مختلف طریقوں سے آئیں ملا نکاری جواب پیچھے قبائل نمراد ہے کسی بھی انواع و شرک نو قبائل نہیں مراد مع مشرقی اور منزو نہ کی اور نہ منظور اور معاف کی کر دل تبائر نہ مرادی انواع انواؤ شرک لیکن تحقیقی جواب دارے سے نہ دیر گرے عبادات ذکر رشتہ نہ تو دائنی اسی عبادت کہ وہ کہ تصرف اجتناب القبائر اللہ سبیل اشتراک اور تخفیر السیات علا سبیل جزائر ذکر کرے نہ یہ مقصد بل دے یہ اجتناب دے اور ترک دے نہ قول یہ خدا نے گنامون قبیل رچان رشتہ صرف سوائے رشتہ شہست یو اشتناب دادرشی کبھی رانے ساتھینا شراب دتا ہو ساتا نہ کلچ سڑے پی قادر بان کا درشانتے نہ بچکی نہ دان تے داد کسان گٹنابل جان ل باد مارکل تم سر خ اور منا صبردار بدی سورت کے مختلف ذکر سل گیا قبائل صرف ظلم دے بےسیمان ظلم دے بذانو لائی مخرو نہ پوڑل لی میرا سو نہ پوڑل لی جدی قبائل نے کل کا در سے بچ کے وہاں لاکھ بڑی گناہوں نماز کی اور جنت بڑی بول عبادت دی ذکر رشتہ بہت مراد کے نب ترک نہ بلکہ اجتناب آیت تو کردیا وہ و خیات یا نجی رہتا وام نمان زندم سد کلیہ نت مجن اصل کی دعوت تے یہو جانو کی دا پار د ایمان بل قرآن ایمان بل قرآن اور آگے سرحصل کی تخویف ذکر کرے ایمان روڑے پق قرآن کریم بانے مسجد نے کتابوں مقد تم سلجو مک دانت نا مک مک کی سمجھ دیں کہ ایمان پق قرآن بانوڑ زب اروان کم شاہ پشان باؤ گر دو یاد گر بان لانت تو تم بالکل تو لجم تمسوز تگ کے روان کی لانت مسیب کے پوزا خلئی پشانسی مسلم نسکی پشانسی پشانسی مس مقصد خدا معلوم دیر کتابیا ندی نقت کے مدی نے نرسوتر نندور بے قرآن بانی نندے تمسو مس بڑی جواب کے ایمان ناوڑے. ناوڑے اس کا بدعیت کی در جواب نہیں اوک جواب دار اس تالی فصل کے او سر ایمان روڑے کرانوڑے مانے ایس بتاس ایمان رانوڑی تعلیم فصل بھی بری باندھ ہے دیکھو جماعت سترہ بتاس ایمان راؤ ہے مان سو ایمان کارکے ایمان رانوڑ معنی ایچا دل کی ایمان رانو یہ بازاب درش نایت نا مساؤ ایمان کا ہچا رانوڑ اللہ و سب ہو کی لیکن بالکم راوڑ بار سمان کے مدین کی, کی مرڑ روس سے مراوڑ ہے وہ سب کل روڑی نہ ایمان روڑی کو قرآن نداول جواب دے دو مراد تمس او مسحدی بقیامت کی دنیا کے لیے تمسو بحکم یا مسحب احکمان بقیامت کے بحکم نے انتظار شکن اللہ خل کو بخیامت کی تمس و مسحو کی پمیران حشر کی میدان حشر گرو کی وایا دیشار اور بریم جواب دے پر مانا بانے دے، تمس اولان چرے چرے انتظار, انتظار اللہ کے بارہ وقت فکان ایمان ایماندان ثابت تو کہنا چاہیے پری امت کے پاخر کے مسخ برازی قزب بے شجانہ برازی کانی بشتری کی حادثہ فلم کا زبین بالقدر دا دی دنیا کی براری کا احساب آنے سے تقدیر نہ مانی ن بالخ مرض دے تقدیر نہ منی منکیری حدیث سے نہ مانی دہرا نے نہ مانی یا ہدیہ نے نہ مانی نہ سہرا نہ مانی گا ٹھنڈ نہ مانی تقدیر نہ مانی نہ دیکھل دا عذاب انتظار کرے پاخر پا دعا کر کے بنا بادی سلونا جواب کا تمس اور لان رضا پو مجاز بانے بین کنا تو کنایات ہوئی تمسو نرود بارہ ستوئی واپس کل تنزن ترس کا بوتل درودال بارہ د لال ہدایت در بانی دیکھ روانہ وا. لا ویا گمراہے تو روا دروازے در ترقی بران بندی کی ترقی عزتم اشے کا اور مصر نمرہ سے سلب دے دا آثار دے دا انسانیت داخلہ دا ادا انسانیت د انسانیت, انسانیت آثار اور اخلاق بدن نے بالکل دور کی اور کمال آنا کی تشبیح کرے تشبیف کل امور کیوں نہیں کر سلورم توجی شام سردا نو شرک اللہ نے فرما بخی فرمائی شرک نہ بخم والے کفر بخی سر محفرد شیر کی ذکر کرے جواب دار دا شر کو کفر شرانیہ شیر ایشری سلا ڈاکر ڈاپا سے لغوی معنی دبکے لحاظ چینکار کی بسر ہوئی اور اینکار ان کی کڑی ہو لیکن اور سرب بندگی نگر اللہ شروع کی میرا شر کی دبی ہوئی شریعت کے کلو شیر کے ان کون و کلو کفرن شیر کون شیر سی مانے شیر شرک کا شیر کی جلی جی اور ہر شرکی جلی کفر دے بولے بتن درجہ کے انسان منقیر دے تو کفر ہر کفر شیر دے بولے ہلکا ہر کافر بندگی گئی کند سی کی رفل پائے اس کو گئی خواہش بندگی کے اللہ مقابلہ کی نار کافر مشرق ام نے چونکہ یہود و قل کو در نعام و کل لفظ لف الز شر در بدگن در قبی گڑ آرب کی نہ شر در زیادہ مشہور ہو نو نقرآن دکھا لف ال شر دن کراوڑے شرک و کفر بدوا ماراج اللہ نبر ہی ماں ن ہوئی نقط افلتا اللہ تعالی بخی خبر ہے آئر کس طرح تارس معلوم کی سورت ضمر سر سورت زمر کے انت اللہ فرمائی مواز ورکڑے جائے باجا لدینا سرفلا من رحمت اللہ دِپندو سال تھے ان کو رضن ہوں یقینا اللہ کن گنا ہوں نہ وسیم عدقی تفصیل اٹھوتا ددی اجوا بنی یودان بھی خطاب سرکرے مومنان ہوتا عبادی خاص خطاب کے اللہ مومنان ہوتا مومن خوا ہو تجر کی شر نخت نہ تو تصویر ضلع میں جمیَ نے شرک نہ صحیح توبہ میں اللہ معاف کر کردی آیت کے مقصد بددار سے مر سے نہ شرک ہوتا انور گر سے رفر منکت پری آیت کدار پر ای آیت کی, کی میوشرف بلائے وہ کد اس طرح اس منظیم اور داعت خودی صورت کی سجاوے جو سلسپاڑ سے آج کی ابھی کو محسر بلائے فقت والم بائی دان دگ حکمتوں جواب دار دل تک شرد مجان و مراد کتابیانوں کے کے و دے کتابان کے بعد سے کہا ملا سڑے شرکی کے نقطے والے گو تک کی مڑا اللہ ہو جائز لانکی عید نہ معلوم لنکی حدیث نہ معلومی شراء جائز دے اللہ دروکی کا وہ قدر تراعثمن عظیم اور سرحال ذکر ہو امیان قلق سگنا کی مفتے نہیں ہوتا منی نہیں معلوم نہ بھی جلدی کرے فقت لمبائی دا نہ فر پرائے کی نہ تو گورے جاگ لمن آتی ہو لاؤ آتی ہو رسول منکوم پنازوں پیشے انکون تم تو آیت کے مکھ سبابت مل کے حکم دے گا دل مل کے قانون دے گا قرآن سنت اے خل کو تاث و تا بدائی کرا ہو بغاوت بنے پیدا کرے حدیث گرائی کم امیر ممنیندے مومن دے بشرتے قانون تو قرآن سنت چلی بغاوت بتا سن کافرن بواہن آرہان کتنا امیر نہ کفر بواہ بغاوت کا موافقت راولی سیاسی موافقت آیت نو مزا بلا محمد اسدال کرو دا انگریز حکومت دپارا ہوا انگریزان جن پاو کہ ہند پاکستان تو لوشی ہوگا او اور بادشاہ کاگریزان نامدا انگریزان نام د پارا بدا آئےتو لم ری خاندان د حکومت چیری دائی خبر بانے نوازی بتا پتی ویڈیو تو سارے اخبری بھی کرے ڈانگریز دم بائیں بدے رشتے آگلے کو فرض پا رہا دے پا رہا گورس منگری جنگ نہ تنگ جہاد نہ مسلمانوں کے جہاد جذبہ نہ تین لڑکوں پارا رہے انتظاموں کو راول کا مجھے داوا اکڑا دیجیے گا جہاد منسوخ منسوخ وقل بجیاد مکوائے نہ انگریزان او خلاف جاد مکوائے نہ منسوخ شیخ دعوت دلیل کو بالکل غلط تھے ولی و منكم الامر کے امر اللہ امرد اللہ رسول نے سلح امر دین ور امر منصل قانون د رس نے صلیم امر قانون اور دین من احد سفی امر مین کن کم اب اور بنا مرچ منہ مومنان کوئی کر انگریزان کو نہیں آخر نہیں آپ سے بکواس کرو بایت بیانوں اور خل کو او استعمال کرے تو تخلیق باندھ سکون تقلید ساری تھی اور تخلیق ہوئی مانے بی دہلی ہے بچاؤ سے دل عبد الحم نظال منافع دیشتا. مسلمان امرا علما ہی کر امیر منی بغیر علم نہ ہو نہیں ہمارا علما فکاد دبت سبب دو دو فرق نہیں مرا دیا خدا فکادی خبر و مانی ندائی خبر ہے منل تو تخلیق نہیں کر ڈالا رسول خبر چانے نہ دے دے تو آپ افتبا ہوئی کی عالم مانی نہ دے تو تکلیف وہی یہ اخداری بڑی کہ خیانت کئی تقلید صرف دیتے ہی عالم خبریں مانے نہ بے دلیل چانے نہ شک وس رہے گا بے دلیل مانے دیکھ بے دلی بار تو دلیل ہو نہیں مراد تیرے بے دلیل بلکہ مراد تیرے بے دلیل والے تو دالنا دا رسول خلاف و عمر خدا افیو اللہ تو مانے خدا اللہ رسول تو آپ امر امل قرآن دائنے لے اور دید پارے مستقل پالے مستقبل مستقل پری مانچ خاص احادیش کرے نشتہ جوڑو لے کر دلیل پہ گرا تو خبر ہے بری دلیل تعداد نام امر کتاب اور سننا جو کتاب و سنت خبر و سرجتا کتاب سنت خود تبھی ڈرم و کرینہ اور بصیفین اور رسول معلوم امر اعتواد کی رہے تم متفنے مقید بے کلک فتی شرم سے اختلاف رائشی تنازع امیر سر عالم سرائے خبر کو فی سر وسن کا رسول کتاب اللہ حسن ادر رسول بکن دلیل سے چردو خبر اب دلیل نو مران دلیل نہ مخالف کارشو نہ قرآن سو نخرے کرمو دو لما دو فخاؤ د امامان بھی دلیل تنا زو کے باخیری کتاب سو نت بانی دیک اصل کو تفصیص کے زان دلیلا تنازع تنازاتم خطاب کے مستحدین تعام قل کو تو خطاب نے دیں مستحدین تنازع جداد نئے مستحدین تاث اللہ رسول دپیش کہ قرآن سنت مقلی مقلدین و خطاب نے وہ اللہ علی سیاہ الجینام العم و میں مومین نمر مشحدین تو مقلیدین سے کافی سر بلدارت نہیں دا مستحدین صحابو مشتحدین کو کی جان کرے دا تنازع مستحد نخارش کا اسلانکی امام دا دلیل اور اسلانکی دا دلیل ہے ٹک رہے نا نروی اللہ اور رسول قرآن و سرے و لوگ. آئی سرے دلیل دلی في محل ادل دا قول دلیل بحیمان سو فیصل و کتاب سننا سنوڑی پہلت معافی پڑھائی سرجو نئی بڑے باپ کی پلائی سمو مین بلا بلیہ دانے بلیہ ایمان تشکیل شکیف تشکیق بھی منتھ ہے دام آدر چو بس یہ فیصلہ کہ رجوع کتاب سنت تو بس کا پھرے اے سوپی سے کافر ہوئی نہر والا عدم تحقم پر سبیل انکار سر وہ سبیلا توہین سرین واقعی کوفر یا یادم تحق و مسلد ایمان کے پا مسلد عاقیدہ کے واقعی ادا کفر دے کا عدم تحقم پہ باب امان کی کر اور انکار تو کلی توہین نہیں ابرقی خوارے جو مسلط بل بل چڑی داس دا بے اختیارتی نہیں بکار ہے بورے وما من رسول ان ولو من فر اللہ لوم الرسول لو رحیمان دل تم فرین بلکہ ابن جری میں کثیر پسندس کپای کے لیے مناسب ذکر رہیں یہودی ہو سم فیصلہ اڑو منافق کعب س ملا تھا آخر مجبور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ اڑا او, آو فیصلہ کر پا رہے ہو بھیڑ مناسب سابش کرزلان ہو عمر اضلاع ہو رہ سیژ لے یہ نبی خبر ہے نا مرتا کرے چھو مر لے لڑ چکے تصویر کو آو لڑ بس آگے موت دیا سمجھتی بس پا قتل قائم کر سوچ شغب جو مناسب مطلب مطلب یہ نہ ہونے والا کول خاندانے پیت سو رونا ظلم کے نا زیرو دے منافقان والے کو ظلم سو انکاروں کو فیصلی اب یا سم دو کی داد آگلے رسول دیدا اللہ نہ بخانا طلب کرے رقبل کو نہ بخانا ولا رسولم طلب کرے اللہ کی تو گئی تلے رام تو گئے قبول سے کرے حکم کو دبا تفصیلوں کو خبر عام اکڑے رہ شدا مشتا اور بس آمو دوئے کڑی قبر دنبی تا سب نے آم اکڑے اللہ پار بخان دکھان ہوگائے نو دلیش بنے سے نبی اور ہر سوی پالے لرسا سلام کو بیا کردال پیش کیال شرط صاحبوں کڑے اوکے نا د نوی سلسلم د مرگ نیو رجباد یو بانڈی چی ران یو پانڈے نا سنی بر اتر نہ داخل خبر دبی سن سلمان زانو کو آواز کچھ نبی اللہ کا مبارکی جس ظلم حسن اللہ پری ہو جمن کی کال امار پارو بخانا اخاڑ اور شہری ہوئے سکم نفرت کی روایت من مند موجود دے یا خیر امن رنت بالقا عظم ہوا جس کے مشتقہ صاحب کرے امن جواب دری تفصیلی جواب دری ار المنکی من کرے ری باپ پڑھے دو کتاب رہے من منقی اگر شیخ الاسلام میں بن دیمیا شاہگر عبد الحادی اور طرح اگر نے بیرو سنا خلکڑی سیاحت ال انسان محمد بشیر صاحب سواندستان دارے دا شارش تک جبتا لڑا شی نات مورادی مراد نو انہوں ضلع جاوگان دا خاص کسان پوری سی واقعی ملوث کی, ملوی سپا غور کی ہم ہوم دا کانیا دا اس مشال سے رائش کے عموما زمین آگر ہے نہ یہ برے خاص دلشا کے ویلی راجت ندی کا راجتل قبر کہ جاؤ دا قبرے کا اور قبر سراطل قبر جنے بھی نری نہ تو قبر ہے امام مالک رحمت اللہ مشہور رہے انارے تو قبر ملاقات کیارترت ملاقات تو ہوئی قرآن مسجد مسجد بڑا من کی سمر صحاب کران شری سمر د یون دا سب نیشا چھ مسلم قبر نبی لگتا نسلی اوقت ہے سلحا تم لے فاروڑا یہ قائدینا سبوت نشتا دیا اور تفصیلی کی پیو آیت کے دا سے تفصیل داخلہ پیو آیت کی جو تفسیر تفصیل سلف صالحی نہ نقل نہیں دا تفسیر نہیں بلکہ دا تحریفی تفسیر تفصیل کے مقام سلف حوالہ پیش کا ہے ہر چیز حدیث جواب دے نام آئی لکھی سار موم کی لکھری سیاح سے انسان لکھری کنز الحمان لکھری کنز الرمان جس کے دو سوشپ ہتیا کے برے کراوی رے حیثم بن آجی اب تو سار منجوہ لکھی جریس نہ تریس نادو مظلم نہ ڈک رہے مو دن مختلف خلق دزا ندا جکڑے مختلف تو کل کتاب کی لکھی یا مدارے کی لکھی ہے کسی لکھی کھیلا وہ نو نوکلا نہ مجبور وہ تو کے بعد یا چاہ مارک مارف القرآن کی لکھے غلط کی لکھے لکھا پکاروسی حدیث تاخیر کرے پائے والے دام اصلیں ثابت ہی اور خدا سے تو قبر پاتے لڑ جی نہ مل نے کی قبر نہ بارو لڑنے تو افواہ نہ شر تو گو رہے اور رسول سولہ مجھ نہ رام اللہ نبین اور مشترک لفظ میت کریں نف سے مرگر تیار پارسی کی مرگر کیا کی مرگر تیئی سفر قرآن کی مرگرطیائی حضر کی مرگرتیائی کہاں سے کیڑسم دے قرآن کریم کی بہ گول حدیث کی بہ گول چلو کہ پست مرگنا پست مرگنا فلم آلہ دلیل پر حس لائے کر رفیقا رفاقت مراد دے رفاقت دنیا کی نہ راضی انتا رفاقت دراد سے اور فاقت دروخمل آلہ کی اور فاقت درست آپ کو جنت کی دغ مراد دے دلیل بل حسن الاف رفیق کام سواد ڈالے سے آپ کتل برو سروسنگ مر گئی سالک کل فل جو میں نے اللہ اللہ فضل دیکھا ذیاتیقت بس دلید بنے حدیث خطیس بخاری آئے سر انہا فروئی نرل سوت بارے کے زماندار پر کورت ناسا پا حضرت بخت شدید ناسا بے سخت اُخے سخت اخے سمے تقور مان نزین الام اللہ علیہ اور بڑے شارا ہو اللہ ماد آئے انام علیہ ہم سرمر گرے کے اللہ عم رفیق العلا بس سائے کا تڑا پڑھا نمایا نانیس پہ اشارہ کرے رہا زماروح بوز ملے آل روایت رفیق اللہ ہم بل سے جوڑے ہم معلومی اجرا و رسالت ارے سارے اللہ فرمائمی رسول تو آگ کہا گی نہ کسبی شعرا لاول خدا ترور بھی نبوت کسبی شے کسبی شیر موہبی شے آئی سر گیش بولے مارا والے مارو دمر گرو د شرکتر محمد رسول اللہ گفارم آہ آ کسان چن بھی سر سرن سر صحاب دی بیا مانس بہت خصوصیت سے بولوائے غم پکے نبی بھی زمائے پکے نما رس سے ہم دلیل تامنے بڑے باپ تھے خبل شکار اصل گرے کتا شانم اللہ علیہمدہ سلور ڈلی دیا نبین و صدیقین و شعراء و فالحین نبی خامبیا کو صدیقین ذرا احبہ صدیق مقام شیرا مومنان شہیدان عام شہیدان جی کو مکی کی اور قبری زمانے کی صالحین عام مومنان دی عام مومنان تاثیل صلی اللہ جی سر چی رسو لان ادم سربئی من مومی ستی سر آم مومی مومی دے بومیشکان پار کلو مل مومی مناسب منافق ہوگا تو بھائی مومن سر ہمارے گھر تھے کوئی تو کے بات تھے مومنان کے بات تھے مومنان د پارا اوئل چدے بد مومنان سرئی دا فی دائیں بار ذریعدار جواب بھی نو سے دوسری نو شہرا نو پہلے او دل پر تفصیل رہی ہے اور تفصیل دار چدے کو صفت الگ او ہوئی اور ذات انبیاء جی صرف امبیا و امبیا تمست کی و سال قرآن کی رائے نے نا امبیا اس کا کہنا کانا سدی کن نبیا دانگنا ترک لے شہیدین شہید نبی ورکن کے روح علیہ السلام دار میںل سلام تان دائی تخت سی پنال ہی نیک نمان بندے ناصدار سندی انبیاء دانس گئی کم دے کی مانے ملئے مجلس اللہ رفیق اللہ جن مانداری داد پر داد بانے جدا جدا صفاق مراد تین صرف صحابے کانگ کداری دار نبی صحابے یو مرتبہ کو دن بہت چران نوین نبی پر مر کر تیاگ کی درجی آسری یو درجہ صدیقیت کی اقرب صحابہ سدی ہو بنتا برم درجہ شہادت کا شہدان شہیدان شی بتا رہے ذنبی کے کی. نئی کیا شہادت تصریح ادارے عمر ضلع شہید دے عثمان ذلان شہید دے علی رضلان شہید و خود کی سرمردی کریں اے خود اخلق شا پتا نبی دے و صدیق شہدا ذرا اور سوالحین صدی عام صحابت عام صحابہ, صحابہ ناصف دار ہوتا کسان چ اللہ تعالیٰ دینا عام کرے اوسی آم دیا صحابی اور تفصیلان عام ہیں کنگویلی قرآن کنوا قلعوں کی چل تعالی ذکر رہنے مت خاص کرے صحابو کرے ذکر کرے ذکر کرے آئے آئے فا قرآن ولو من دع پائے داخلق دام خان وغیرہ پخرآن کی دبر نئی بخرآن مسلو کے رشکی پخرآن کی پخلت احتراض نے شبات دفتار ضروری جی بھائی دہنے سے تلاسو نہ کہ ختم نہ تدبرون قرآن صرف دہنی تب سیرون گور ہے مورا جائے قرآن اور سرو سربت مکولا بتاؤ سب پتہ لے گی جدہ رشتی نے کتاب ہے شو بکینا جی بندرا جی زکو لو کانگ لائے لو جدوی خلاف ان کا سیرا ذخیر اللہ نے مون دے جخل کو بھری کے غلط دیر گلتے و خطاعب وہ تاریخ بات مقدم مثل کس غلطی کو گلش کر معلوم اللہ کتاب عصمت غلط دلیل دے چدا قرآن حق کتاب دے دلہ عصمت بغل تین مکم لارے بفیق دلی شانے چدا عصمت بغل تین پھر حس کتاب کے نشتہ کتاب بندگان نتا بن چھو رنگ پہ کتاب کے افستاد کو کتاب کے رنگ مشرف کتاب کے حس قسم غلطی نشتا دا دائے غلط غلطی ہوا ہے کتاب کی مغل بلکہ بہنسان کی مغل تھی علما اتنی بھی آپ بخاری کی غلط ہے حادث کم کمزائق غلط تھی مسلم کی سوزا غلطی تھی فلمیزی اور برواز وغیرہ ہدے موضوعات وغیرہ بیار آ گئے مولانا عبدالخیب ہدایت کی لیپنی شروع پر ایک عمر غلط ہے دعوت تطبر مناسب نورم غلط ہے بگشتہ ہر کتاب کی طرف سے غلط ہے راجی عالم لبکائی شاہ گردان آئی غلط نشاندی کیلطے کیا عقیدہ تو وہ رکو نے عقیدہ پیدان سے کافیو شاہی یم قرآن پہ شان اللہ لگیا عقیدہ غلط اکڑے چن ہدایت کل قرآن صحاحت ہدایہ پشانتہ دقوران در سے مشرکان ہم نے ہوئے لی اوی تحلی وفاتو بی سورت ممس لی کہ دی تحلی ان دی با ہدایہ پیش کرے سدایہ من دقوران پشان را علیہ کر آکر اندرین ربش خلکونا ولی بشیرو بانے دین بین آئی کہ لہوی فلانت رب بین آداد رملن من رد قولا بی حنیفہ داری کسور دا خلکو لانت رکھو فی مانبوی سب دے مگو امام محمد دن کو امام بخاری سلبانی لعنت کو بتاؤ لعنت نہ پانچ لانت کے چارج لانت حقدار نہیں کو شیرون والے دین نا بنا کوئی ٹپو دین ٹپو غزل دی آیت کی ثابت سابق رچے عصمت دا نا داد دا اللہ کے دا کتاب خصوصیت کی ہوئے سراز دار بیان اختلافین اختلاف ہو نے بقرآن کی نئی سفر سے اختلاف کا اختلاف سر ہو اختلاف سے بربل مانا تھی بربلا گئی دان بری کے اختلاف دراج دوں مستقو شام خراج کی سکھ بل شام گئی یو نمون ہوئی بل تال ہوئی کو زخا ہوئی فالف بے امالی سرو ظخر ڈاکٹر عزیب کے اختلافات در کرا جواب درد اختلافات دی اختلاف کی قسم نے لی اختلاف دری قسم مول کی جساس کی منالی کے لیے یہ اس اختلاف کو تناخوئی اختلاف دردوشہ رائشی و نقی زخری دایا مانے نل بیا نش منلے منافظ بل تختلاف تفاوت اختلاف تفاوت بھی چھے نہیں باد عمارت بھئی رو پسی بعض عبارت دائیں نخت بل دائیں نمقط استاد بلاغت پکی نہیں تاخی دِی بک بدی بکی, بکی دے دے اختلاف تلا اختلاف بھی لیکن پمینس کی تطبیقی وی کے کی تلاؤ میں نو بتا پکوان کریم کیا ولینک دوارا اختلاف نے نشتہ ہے اختلاف و تناخوس کو کی نشتہ اختلاف و تفاوت کو کی نشتہ اختلاف و تلاؤ پاسل کے اختلاف کو نہ رہتا ممبئی والار پسندی نکلی کہ گول دونے نہ مانے کو یہ تراضی کی مرضی یہی سر تعبیری فرق تنا کچھ نہیں راجی پائے اس طرح دانے خراف میں استلاف چما لینا مطلب یہ اور یہ اخراط دبل خراط د پارا گیا تفصیل یا تقید یا ابن سوجہ و جی ابل توجہ اگلتی ناسک دار اور اولنی جو ہے کلاخونا اور آگے ن تاجر کی خطایا بغلتا ہے سرا کم چرائی شدایت جب کی آیت کرے تعارف دے آپ دل باسی در تعارف نہیں تب زم دلم مطابق خبر ہے عالم تو رجوع کا دعائت بمابین کی تعارف تعارف دیا دفی بل کریت کرائے کسی رقید دے گا دار مدار کلام کو پکید وان مند روزی پائے کے اختلافات دیر سمانا الگ الگ خیر کا ڈیرتا میں جواب دار قید و قید بڑا منتقی وہ کثیرن قید چلا دیتا قید احتراجی نہ ہوئی قید واقعی ہوئی بولے کتاب سے بھی آپ کو درش کالت جوڑی نازل کر سیے یا خر اقبال کتابیں بڈیر کلون کی نکلے شکا تیرا جی کو دیر راج جی کرای مختلف یہ رشوی نو کثیر اختراجی واقح سے مناثقان گصلت آئے کہ محسرین کی جو کی امن و ظاہری ہم نقوف ظاہری سمانا مومنان دیا کافرانی دی دائز طرف نہ خبر رہا ہے چال تک کہ امان دے دان کی جائے کہ امن دے یا کم لکھ لخکر چتلے کے مجاہدین خوب آمندی یا پائی بانے خوف دے مانے کاکرانو کٹلگڑی کا مغلوب کری تا خبر چراغ کی کہنا پراپی گنڈا مکوائے مناسب سڑے پراپی گنڈا کی درد نہ نہ روسرائی تاخیق بہ کناشی اور فراشی ناخیقانڈی گانڈ بغیر بل ماندا امن اور شرعی مراد دے امن مانا شا مسل دے اور لانکی عالم میں لے کے سواب دے ادا سنبھام صاحب امن ساپتانا رواج ہوئے داریوں چلتا مناسب کانڈ کی من بے دے دہردی کی بے دلی بھی دلیل پراپی کنڈے دری گراؤ گور تاخیقانے کی تب مشتحری آبا مقالی رہنا تبم مفاکقی اور دبی عرب ہے ڈریم درجہ ایک اس طرح اور حدیث دریا پار دلیل کفا دل مرے قرض دان ایند جس طرح کو لمس دا داغ درو پورے نہیں کر چار بس بیان ہے اس سے نہ کہیں دانچی وا چل کر شور و شیور بس تاخیر ہو کر سب والا سانگ تپوستی لا تب کمال پالو رب رسورے لا لمرے مینوم لا رہے مل مینو حاصل دہ خدائی دانچ خبر پیش کو خاندان تا اصو رسول اللہ علامہ دا دائیل معلومات کو خبر فراؤ کا مسلے دلیل کا رنگا فراو پائد چراوری اللہ جینا استمبی تین ہوں استمباد یو مانا لغئیو معنی اور فیصلہ استمباد مانا لغئی سے شیر نہ حاصول اس میں حاصل کے دے تو نہ بتوئی کا امبات پہ خلق کوئی کئی بانڈو کی زل لسم کو استعلی جاننا اور بھائی گزارا کھولا ام بات نہ ہوئی رستل اور حاصل کدو تمہارا لوکیشن الزین استمبتوں نہ موراد بت گرزون کی سری دامونا دا داڑ والا کدی کسان ہونا خبر اللہ رسول پیش کرے پہ باندھے آگ کسان یا سمبی تن کے حاصل دے خبر لڑا مین ہوں د چا جو خبر حاصل کرے پہ غلط سیری رام سدو دامک سدھ سی دور کا غلط مانا لوگ ایشوریا دومبات مانے سلاحی سمباسی اور حکم دی اور نسنا نس قرآن دے نس حدیث دے. دانے نشتہ سر حکم روباسی دیتے اشتہار کوشیشی کری کر دیتے سمبات کے جو رشتلی کر ماخولا بکائے ہر قول کا ہر قو دمستمبی کا ہے داغے پارا خاوق دعوت نس پکاری ماں خسپکاری ادے استمباد بشریت کشتہ اشتہاریاس ہویاس دل نلک عام لو پیاز کلک سویل استمباد بانے خیر دے کلی سیاز کا پارا استمباد نہیں صرف بس کو بل بانے کی یاس بولے رائے لت مشترک دے فلان کہ فلان, کے دے, فلان کے دے, دے, دے, دے, دے قیاسی مسئلے ہوئے ہر کیاس بے استمباد باندھا اور استمباد دے مانس اصل قیاس قیاس کیاس یاگر دے اشتہار استمباد, جی استمباد دی جنگ دلیل بھجوانے پتہ امت کی راہل کلّ پیدا کری جخاون دے استمبادی خاون دے اشتہار دے امت چار اسمباد نے انکار شکری نال مانا بہت عشوان کرسول پیش کرے دا علم کرے بے خبر مان علم سر تاخیر تاخیر بکڑے کتانو جس سمباد کی در یہ خبر ہے میں ہوں در مینو مانیہ رسول اللہ سیدا مستمبین کے دیش کر دی ب اشتہاد کرے دی بے نس درے پارسنس پیدا کرے دلی بر پیدا کرے تحقیق دولت کرے رہے بے تحقیق خبر بس مزہ دی کی سارسو دی ٹھیک دا مستمبد کے چار دن بیا تکلیف ثابت کرے مستمبد ہے مستحد کا مستحد تخبر پیش کا دے تو تقلید ہوئی کر نفس مستحد مستمبت اما مستحد سداغت پارا محل ماحل نفس نستا نو خبر پر دلیل بنا رہتا امست خبر ہے دلیل بانے بینا دلیل بانے نہیں بنا ارے تو بہت مستبد لکھی فض مرحبا شیتن کلیل یہ کلیلن کیا سکیو اس کا ظاہر مان دا کا فضل ڈالا احمد نئے کے شیطان کو دل ہوئے السان ہونا ڈال کسان ڈالا فضل اور رحمت کا محتاج نے تم سوکھتا چیلا فضل اور احمد محتاج نہیں بازو نے بپوش با اللہ کلیلن سر من پوئیشکال جواب دے کتاؤ کشی فضل اللہ مانا کی تعلیم متفق فضل اور رحمد اللہ دل تفضل احمد نا خصوص مراد دے فضل صلی قرآنِ کریم اور احمد صلیح باسد نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور سنت نئے مش دب انسلائی کو فلی کل بھی فل اور رحمتی فلی اپرا. نماندار کہ قرآن نئے لال فل اللہ بتاسو رحمت نئے نبی رالے گل نئے خام کا سو بستور چلیے تان بسما کہ نبی لام سے نو اور خادی طلّہ تاحید ہو و سے نظروان جو بائیکسوخی شرک انکار کو مشرقین لاکھ غیر اللہ شیزا کا نفرم اور دلی پیش کو چکور اللہ تعالیٰ باران ورو لگے گی رہتی تھی اخبار ضرور دب سے شریخ کبیل کیا داخل دی, اور آدب قلیلن دی مقام کی اللہ کلیلم ان کو آیت کی من دونی اللہ اللہ مریدا شرف دال داخل کر مگر مند نیلا الانا سوال مگر زنانہ ہونے والے والے معبود محبود مند نیلا تو دنیا کی صرف زنانہ سر تو یہ سنجیدار قرآن کریم کی ہر صورت سے تو شرف عمومی وائن رد نہ خاص خاص وائن رد کئی نہ سورہ علیہ عمران کے رد و سن کی تو سوال السلام محم اللہ تعالیم شریقا ردی آیت کے رد ہے خاص گل وانگ بنا پیو کو مشرقین بل ملائے کا ملکی دی جا دا رد صرف رد راجی وا صرف سورت کے مشرقین بل ملائے کماندے ناسلمان سے اناس الفیظ کا دی رامدر سے بن جاتا ہوں ناستا دلی پر گمان کیا زنانہ بھی کہنا شرم نو دل جیتا زنانا تاواز کرمدر طور تخذیل اناس فی میں مرادی ملائے دا نقل داد المسی نقل گئی ابصودی الکراس مراد کی اموات بولے اشار ذوق تھا اناس دی ضعیف اور نسبت ذکر مراد مشہور رہ مطلوان سر مڑ سری بے دان پکی داخل قبرو عالم پکی داخل ضعیف دی کمزوری دی کرن ذکے بارویں جلال چاپر مختص مشرقی پی اصران بادر سال کا عزدہ عوضہ بادرس والے او کر طائب کی بھبد نخل کی درضۂ عبادت کے در باب ہے دار مل بال عبادت سے چاکرے تب نا بال سورج آپات کے بال کی کے خزا و سی گئی مصر کیرگاہ جو اکڑے آ گئے تو زینب بابا خزر تو حسین ضران ہز اور چروسی یادینا برآمدت مصر کی ڈے دے جوڑک خبر ڈیڑھ سے لاکھوں نے بہتری انا مدن کا ترکی دنیا کی جوڑکڑے گا گمبر جوڑ کر خلق مراد کی خاص کہ معبود خالص سکھ دنانے دان تھری تو سن چورنا سن کی خود مبودان زنانوں کو شکل بانے جو ہوں اکثر بھوتان تو ہوگے ہندوانوں وغیرہ ہو زنانوں کو شکل جوڑی دی مسلمان چتان سے ہوئی تیسرے سے زنانیں جوڑ کری قبر ہوئی جو سری دارے غلافوں نے خدوج ہے چولی گلاف دینا جی ہے نے اور سرے ابلدار بہت ہی جوڑے پڑی ہوا ہے وہی یہ نہیں لا شیتان اشکال <coughs> نہ آئے شیطان مریض سرکش دے ارکے پلیز خدا دوری آرامد شوئیں دارو بندگی چار کڑے دا دعا خرید م دبندگا نہ دارو بندگی سوک کئی بندگی خدا سوکھ نہیں کئی مشرقین بھی شیطان. تفروں تایلا دیا کندے فرالا شیطان شیتان شیتان بندگی متونا عبادت دت دعا بمانے عبادت دا دا دا دا شیطان را را را شیطان عبادت مانے توادر شیتان پر سنگر آ گئے شیتان بے قل کو عبادت غیر اللہ چور تو نہیں رہی بس سور پری کے ذریعہ مختدا نش تھا شیزان ماری لا دا دارے محفلیں قبریں لکھا مل جد تا کی وا شیت بھوٹان کر آواز دے والے کلب وخوب کیا سارا کی اور لڑائے جذبات اللہ سخی چما طرح سے غم پورے پورا کا مقام خو کیوں چل رہا ہے تبادل مل عبادت کی دی اصل کی رونا سو ظاہر اور ماد برے عبادت راجی کے دادیات پڑے منہ اجلی راسل خیم کی ماں کو عرب عرب روپئے